فعین خير الحديث كتاب الله وخير الحدگی حدغ محمد عليه وسلم وشرمحد وكل اللہ محد و نبی علیہ السلاط و سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور خود نبی علیہ و اسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت نہ کرے اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنے والدین سے بڑھ کر اپنے مال سے بڑھ کر اس لیے نبی علی السلاط و اسلام سے محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد ہر چیز سے بڑھ کر ضروری ہے آپ علیہ اصلاۃ وسلام سے محبت ہونے کی وجہ سے انسان کو کئی فوائد دنیا میں ملتے ہیں اور کئی آخرت میں ملتے ہیں آپ سے محبت کا فائدہ کبھی دنیا میں ہوتا ہے کبھی آخرت میں ہوتا ہے اسی سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے معلوم ہوگا کہ نبی علیہ الصلاۃ و اسلام سے محبت کے فوائد میں سے کون سے فوائد ہیں جو آخرت میں حاصل ہوتے ہیں اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے جناب امام بخاری نے اور امام مسلم نے حدیث کے دو بڑے امام اور بخاری شریف مسلم شریف حدیث کی وہ دو کتابیں ہیں جو ہر طرح کے شک و شبہ سے بالاتر ہیں اس حدیث کو نبی علی الصلاط اسلام سے روایت کرنے والے صحابی کا نام جناب انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جی میرے بھائیو صحابی کے نام کیا ہے انس ابن مالک نبی علیہ اصلاۃ اسلام کے خادم ہیں ان کی والدہ نبی علی اصلاۃ اسلام کے پاس آئیں جبکہ یہ چھوٹی عمر کے تھے اور کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلاط کی خدمت کیا کرے گا چنانچہ جناب انسب مالک نے آپ کی بہت زیادہ خدمت کی ہے اسی لیے انہیں خادم رسول علیہ السلاط والسلام اسلام بھی کہا جاتا ہے یہ انس سب مالک کہتے ہیں کہ میں اور نبی علیہ السلاط والسلام مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو ایک بدوی آیا بادیا نشینوں میں سے سحرا نشینوں میں سے ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول علیہ السلاط وسلام متسا قیامت کب آئے گی میرے بھائیوں آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلاط والسلام اکثر و بیشتر لوگوں کو خبردار کرتے تھے قیامت کے بارے میں تو اس صحابی نے آپ سے سوال کر لیا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ علیہ اصلاح و نے کہا وما زا عادت لها قیامت کی آمد کے متعلق سوال کرنے والے یہ بتائیں کہ آپ نے قیامت کی تیاری کے طور پہ کیا چیزیں ہیں جو آگے بھیج دی ہیں جو تیار کی ہوئی ہیں قیامت کی تیاری کیا کی ہے آپ نے وہ صحابی خاموش ہو گئے اور پھر کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلات وسلام کہ قیامت کی تیاری کے طور پہ میرے نام اعمال میں بہت زیادہ نمازیں نہیں ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ نمازیں ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں ہیں میرے نام اعمال میں بہت زیادہ روزے نہیں ہیں میرے نام اعمال میں بہت زیادہ صدقات نہیں ہیں لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ رہی اسلات سے محبت کرتا ہوں صحابی کے اس قول پہ ذرا غور فرمائیے گا محبت میں پہلے اس نے کس کا نام لیا ہے اللہ کا ہر مسلمان کو سب سے بڑھ کر کس سے محبت ہونی چاہیے اس اللہ سے جس نے مجر آپ کو پیدا کیا ہے جس نے مجر آپ کو یہ صحت مند جسم دیا ہے جس نے مجر آپ کو ماں دی ہے جس نے مجر آپ کو باپ دیا ہے جس نے مجر آپ کو بیگم دی ہے اولاد دی ہے گھر دیا ہے جس کی زمین پہ ہم رہتے ہیں جس کے آسمان کے نیچے ہم رہ رہے ہیں جس کی نیمتی ہم پہ اتنی ہے کہ انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا وہ ان چاود مطلب اس لیے سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو صحابی نے سب سے پہلے اللہ کا نام لیا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ اصلاط و سے محبت کرتا ہوں لیکن صحابی نے جہاں یہ وعدے کیا ہے کہ مجھے اللہ اللہ کے رسول سے محبت ہے وہاں یہ بھی وعدے کیا ہے کہ میرے نام اعمال میں بہت زیادہ نمازیں نہیں ہیں بہت زیادہ رودے نہیں ہیں بہت زیادہ صدقہ خلاط نہیں ہے اب یہاں پہ میرا آپ سے سوال ہے آپ لوگوں سے کہ آپ کے خیال میں کتنی نمازیں پڑتا ہوگا نمازیں کل پانچ ہوتی ہیں تو یہ صحابی کہہ رہے ہیں میرے نامہ امال میں بہت زیادہ نمازیں نہیں ہیں تو آپ کے خیال میں کتنی پڑتے ہوں گے تین نمازیں پڑتے ہوں گے دو پڑتے ہوں گے کتنی نمازیں پڑھتے ہوں گے پانچ وہ تو کہہ رہے ہیں میرے نامہ امال میں بہت زیادہ نمازیں نہیں ہیں اللہ آپ کو ذہ خیر دے ما شاء اللہ تبالک و تب تو سب عالم دین نکلے ماشاء اللہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ وہ صحابی پانچوں نمازیں پڑھتے تھے جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نام اعمال میں بہت زیادہ نمازیں نہیں ہیں بہت زیادہ نوافل نمازیں نہیں ہیں بہت زیادہ نفلی نمازیں نہیں ہیں, نمازیں نہیں ہیں ورنہ نبی علیہ السلاط اسلام کے زمانے میں سوچا نہیں جا سکتا کہ کوئی صحابی کسی ایک نماز کو بھی ترک کرتا ہو تو جب صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نام اعمال میں بہت زیادہ نمازیں نہیں ہیں تو اس سے مراد کون سی نمازیں ہیں نفل نمازیں کہ نفل نمازیں بہت ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں ہیں اور میرے انام اعمال میں بہت زیادہ رودے نہیں ہیں کون سے رودے نفلی رودے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اس زمانے میں کہ رمضان کا رودا ترک کرتا ہوگا میرے نام اعمال میں بہت زیادہ صدقہ خیالات نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ نفل، نفلی صدقات زکوات آپ کے صحابہ کرام میں سے کوئی ادا نہ کرتا ہو اس کو اوپر واجب ہو یہ تصور بھی ناممکن ہے تو اس لیے صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے نام اعمال میں بہت زیادہ نمازیں نہیں ہے بہت زیادہ رودے نہیں ہیں بہت زیادہ صدقات نہیں ہے لیکن میں اللہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو نبی علیم نے فرمایا فینا کا معمن احباب تم اللہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو تو قیامت کے روز تم اپنے محبوب کے ساتھ ہو گے اس صحابی کے محبوب کون ہیں نبی علی اصلاۃ اسلام آپ نے بشارت دی خوشخبری سنائی کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو روز قیامت تمہیں میرا ساتھ ملے گا میری صحبت ملے گی میری رفاقت میسر آئے گی اب جناب انس ابن مالک نبی علیہ السلاۃ السلام سے الفاظ سن رہے ہیں تو انہوں نے اور دیگر صحابہ کلام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ جو آپ نے کہا ہے کہ جو تم اپنے محبوب کے ساتھ رود قیامت ہوگے یہ اسی کے ساتھ خاص ہے یا ہمارے لیے بھی یہی اصول ہے تو آپ نے فرمایا نہیں ہر ایک کے لیے یہی اصول ہے کہ ہر آدمی رود قیامت اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا ہر آدمی رودے قیامت کس کے ساتھ ہوگا اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا اداکاروں سے محبت کرنے والے رودے قیامت کن کے ساتھ ہوں گے اداکاروں کے ساتھ کافروں سے محبت رکھنے والے روزے قیامت کن کے ساتھ ہوں گے کافروں کے ساتھ کھلاڑیوں کے ساتھ محبت رکھنے والے کن کے ساتھ ہوں گے رودے قیامت کھلاڑیوں کے ساتھ ہوں گے برے اور گندے سیاست دانوں سے محبت کرنے والے رودے قیامت انہیں برے لوگوں کے ساتھ ہوں گے اور امبیا کلام علیم السلط اسلام سے محبت کرنے والے امبیا کرام کے ساتھ ہوں گی صحابۂ کرام سے محبت کرنے والے صحابۂ کلام کے ساتھ ہوں گی صحابۂ کرام کو گالیاں دینے والوں کے ساتھ محبت کرنے والے روزے قیامت انہیں گالیاں دینے والوں کے ساتھ ہوں گے ذرا اپنے گریبان میں جانگ کے میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھوں کہ اللہ کے بعد مجھے آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے اگر نبی علیہ اصلا اسلام سے ہے تو الحمد اور اگر ایسا نہیں ہے تو ذرا اپنا انجام سوچ لیں منہ سے تو ہر کوئی کہہ دے گا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے نبی علیہ اصلاط اسلام سے لیکن جب آپ کا آڈر آتا ہے تب پتا چلتا ہے کس کو آپ سے محبت ہے اور کون زبانی نعرے لگا رہا ہے کس کی محبت بینروں کی حد تک ہے کس کی محبت پوسٹر کی حد تک ہے اور کس کی محبت حقیقت میں دل میں بسی ہوئی ہے جب آپ کا آڈر آتا ہے داڑھی چھوڑ دو داڑی کو معاف کر دو داڑی کو لڑکاؤ داڑی کو داڑی کے بال بڑھنے دو اب پتا چلے گا کس کو نبی علیہ اصلاط اسلام سے محبت ہے کس کو محبت نہیں ہے غلطی کس سے نہیں ہوتی مجھ سے بھی ہوتی ہے آپ سے بھی ہوتی ہے لیکن روزانہ کی بنیاد پہ داڑی موڑنا اور نبی علیہ اصلاط و کی احادیث کی خلاف ورزی کرنا اور پھر کہنا کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے غلطیاں مجھ سے بھی ہوتی ہیں آپ سے بھی ہوتی ہیں آج ہو گئی معافی مانگ رہی بات ختم ہوئی لیکن وہی غلطی روزانہ کی بنیاد پہ کرنا حدیث علماء سے سنتے بھی رہنا پھر بھی داری منوانا نبی علیہ السلاط وسلم نے فرمایا تھا کہ کپڑا اور آج, کی آج کے زمانے میں کہوں تو پینٹ چادر شلوار ٹکروں سے نیچے نہیں رہنی چاہیے اور اکثر مسلمانوں کی چادریں شلواریں اور پینٹ وغیرہ ٹکروں سے نیچے ہوتی ہیں کہ اوپر ہوتی ہیں نیچے ہوتی ہیں اور یہ وہ مسئلہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے سب مانتے ہیں کہ حدیث موجود ہے اس میں ہلفی شافی مالکی حملی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا ماحولوی اور ہے تمہارا ماولوی اور ہے نبی علیہ اسلاط اسلام نے حکم دیا کہ سب کی کپڑے سب کی چادریں ٹکروں سے اوپر ہونی چاہیے اور آپ نے بیان کیا کہ جس کی چادر جس کا کپڑا ٹکروں سے نیچے ہوگا مسلم شریف کی حدیث ہے رود قیامت اللہ تعالی پیار و محبت سے اس کی طرف نہیں دیکھیں گے اس سے ہم کلام نہیں ہوں گے اس کو معاف نہیں کریں گے اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا یہ آدیش ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں اور پھر بھی یہ دعویٰ ہے کہ نبی علیہ السلام سے مجھے محبت ہے اس لیے روزے قیامت میں آپ کے ساتھ ہوں گا ہاں آپ کی حدیث بالکل صحیح ہے کہ جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی رود قیامت اسی کے ساتھ ہوگا اب اگر واقعی کسی کو نبی علیہ اللہۃ اسلام سے محبت ہے تو رود قیامت آپ کے ساتھ ہوگا جناب الصب نے مار کر اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فما فرحنا بعد اسلامی فرحن اشد منقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مامن احب تھا کہ مسلمان ہونے کے بعد کئی دفعہ خوشی کے مواقع آئے لیکن جتنی خوشی مسلمان ہونے کے بعد یہ اصول سن کر ہوئی اتنی خوشی کبھی کسی اور چیز کے اوپر نہیں ہوئی کہ رود قیامت ہر آدمی اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا جناب بن مالک کو یہ حدیث سن کے خوشی ہوئی ہے کیوں کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ان کی محبت سچی ہے ان کو نبی علیہ اصلاۃ اسلام سے صحیح مانوں میں محبت ہے اس لیے انہیں یہ حدیث سے ان خوشی ہو رہی ہے میں اور آپ بھی اگر خوش ہو رہی ہیں تو پہلے سوچ لیں محبت کس کے ساتھ زیادہ ہے یہاں پہ صورت یہ ہے کہ انگلینڈ کی کچھ زادی فوت ہوتی ہے اور مسلمان اخبارات نے مسلمانوں کی تصویریں آتی ہیں کہ رو رہے ہیں اس کے مرنے کے غم میں تجھے کافر سے اتنی محبت ہے کہ اس کے مرنے پہ تو رو رہا ہے یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ بدکار گندے اداکار فوت ہوتے ہیں اور کئی رو رہے ہوتے ہیں تجھے کس سے محبت ہے سوچ ذرا پوری زندگی بحاشی و بے حیائی پہ مشتمل گانے گانے والی کوئی خاتون فوت ہوتی ہے کئی لوگ رو رہے ہوتے ہیں کس سے تجھے محبت ہے فیصلہ کریں کہ آپ کو محبت اللہ کے بعد کس سے زیادہ ہے اللہ کے بعد جس سے سبزیاں محبت آپ اسی کے ساتھ ہوں گے اور بن مالک کہتے ہیں ہم تو خوش ہوئے یہ اصول سن کر اور اس کے بعد مزید فرماتے ہیں اس کے بعد مزید فرماتے ہیں انا احب اللہ و رسولہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے کون کہہ رہے ہیں کہ حاجی صاحب کون کہہ رہے ہیں سب مالک کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ انا احب اللہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں وہ رسول مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے وہ بکرین مجھے ابو بکر سے محبت ہے وہ عمرا مجھے عمر سے محبت ہے وہ ان ارجو ان اکونم آہم بےحبی اہم وہ علم آمل بی کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے ابو بکر سے محبت ہے عمر سے محبت ہے مجھے امید ہے روزے کی میں ان کے ساتھ ہوں گا مجھے ان کی صحبت ملے گی مجھے ان کی رفاقت ملے گی کیوں کیونکہ میں ان سے محبت کر ہوں اگرچہ میرے امال ان جیسے نہیں ہیں جناب انس سب مالک خوش ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے مجھے جناب ابو بکر سے محبت ہے مجھے جناب عمر سے محبت ہے میرے بھائی یہ ہمارے آئیڈیل ہیں یہ ہمارے رہنما ہیں یہ ہمارے رہبر ہیں لیکن آج آپ کا بیٹا اس کا انٹرویو آتا ہے ٹی وی پہ اس کا انٹرویو آتا ہے اخبارات میں نیوز پیپر پہ اسے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے آئیڈیل کون ہیں کیا اس آپ کے بیٹے نے کبھی نام لیا اللہ کے رسور اسلام کا کیا کبھی نام لیا جناب ابو بکر کا کیا کبھی نام لیا جناب عمر کا کسی نہ کسی شہزدان کا نام لے گا کسی کھلاڑی کا نام لے گا کسی اداکار کا نام لے گا اس بچے کو یہ تعلیم کس نے دی ہے یہ تو ابھی دس سال کا ہے کچوروار کون ہے اس کے اس جواب پہ میں اور آپ اور جناب یار ابن مالک اتنے فخر سے کہہ رہی ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے مجھے جناب ابو بکر سے محبت ہے مجھے جناب عمر سے محبت ہے اور کیوں نہ ہو ابو بکر و عمر سے محبت کر سے اللہ کے رسول محبت کرتے تھے بخاری شیف کی حدیث ہے کہ جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عما کو نبی علیہ السلاط اسلام نے ایک لشکر کا امیر مقرر کیا جب واپس آئے تو اللہ کے رسول علیہ الصلاح وسلام سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول من احب الناس سے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو محبت کس سے ہے فرمایا عائشہ کس سے ہے کس سے ہے عائشہ سے جس کو آپ کے ملک میں گالیاں پڑتی ہیں محرم کا مہینہ ہے نبی علیہ الصلاح و کی پاک بیویوں کو تان و تشریح کا نشانہ بنایا جاتا ہے آپ کے محلے میں آپ کے ملک میں آپ کے شہر میں اور آپ پہ افسوس یہ ہے کہ آپ بھی ایسی گفتگو سننے کے لیے جاتے ہیں آپ کے بیٹے جاتے ہیں آپ ان سے نہیں کہتے کہ بیٹا اگر ہم انہیں روک نہیں سکتے تو کم از کم ایسی گفتگو سننی نہیں چاہیے کم از کم ایسے لوگوں سے تعاون نہیں کرنا چاہیے نبی علیہ اللہت واللام سے آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور نبی علی سلاط اسلام کے محبوبوں سے پیار نہیں کرتے آپ تو کہنے کہ مجھے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے عائشہ سے عمر بن آس کہنے لگے اللہ کے اصول میں عورتوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا میں مردوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ مردوں میں سے آپ کو کس سے سب سے زیادہ محبت ہے کہا عائشہ کے باپ سے ابو بکر نے کہا کیا کہا کیا کہا ایشا کے باپ سے جناب ایشا کا پھر نام آیا ہے عمر بن بناس کہتے ہیں میں نے کہا اس کے بعد کہا عمر سے عمر بن بناس کہتے ہیں میں پھر پوچھتا رہا اس کے بعد اور آپ بتاتے رہے پھر میں خاموش ہو گیا عمر بن بناس کو یہ امید لگی تھی کہ میرا نام آئے گا نبی علیہ السلاط اسلام نے جناب عمر بن عاص کو لشکر کا امیر مکل کر کے بھیجا تھا اور یہاں سے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید نبی علیہ السلاط اسلام سب سے ہم محبت مجھے سے رکھتے ہیں لیکن عمر بن عاص یہ بھول چکے تھے کہ میں تو سن آٹھ ہجری میں مسلمان ہوا ہوں اور ابو بکر عمر کب سے اسلام کی راہ میں قربانیاں دے رہے ہیں تو میرے بھائی دیکھیے کہ نبی علیہ صلاحت اسلام کو جن تین عظیم شخصیات سے سب سے زیادہ محبت ہے کیا آپ کو بھی انہی سے محبت ہے یا نہیں دیکھیے کیا کبھی آپ نے اپنی اولاد کو بتایا کہ بیٹا سب سے زیادہ محبت کس سے رکھنی ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بخاری شن کی روایت ہے کہ جب جناب عمر فاروق شہید ہو گئے ان کا جنابہ میت پہ موجود تھا لوگ آ رہے تھے میں بھی ان کی میت کے پاس کھڑا تھا ایک آدمی آیا اس نے میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور کہا عمر تمہارے اوپر رب کی رحمتیں نازل ہوں تمہارے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس زمین پہ کوئی ایسا نہیں رہا جس کے اوپر میں رشک کروں اور میں کہوں کہ میں اس کی طرح ہو جاؤں عمر تم نے اپنے بعد اپنے جیسا کوئی نہیں چھوڑا عمر مجھے امید تھی کہ تم اللہ کے رسول علیہ اصلاط اسلام کا ساتھ ملے گا آپ کی صحبت ملے گی آپ کی رفاقت ملے گی کیونکہ میں نے زندگی میں کئی بار اللہ کے رسول علی السلاط اسلام کے منہ سے یہ سنا کہ میں اور میں اور ابو بکر عمر وہاں پہ گئے میں ابو بکر عمر وہاں سے آئے میں ابو بکر عمر نے یہ کیا بار بار نبی علی اللہۃسلام اپنے ساتھ ابو بکر اور تمہارا ذکر کیا کرتے تھے جناب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے مڑ کر دیکھا کہ یہ کون ہے تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے امام بخاری عدیت کرتے ہیں جناب علی کے بیٹے محمد ابن حنفیہ سے جناب علی کے ایک بیٹے کون ہیں محمد ابن بولیے محمد ابن ہنفیا ان کی والدہ جناب فاطمہ نہیں ہے ان کی والدہ کے نام ہے ہنفیا لیکن جناب حسن و حسین کے بھائی ہیں باپ کی طرف سے یہ محمد ابن ہنفیا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے پوچھا کہ نبی علی الصلاۃ کے بعد اس امت کا بہترین آدمی کون ہے کہا ابو بکر یہ کون کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے بعد کہا عمر تو پھر میں نے جلدی سے کہہ دیا کہ ان دونوں کے بعد تو آپ کا نمبر ہے نا کہا نہیں نہیں میں تو عام مسلمان ہوں میرے بھائی دیکھیے یہ صحابۂ کس قدر آپس میں محبت کرنے والے تھے کس قدر آپس میں پیار تھا اور یہ صحابہ کلام کے دشمن محرم کے مہینے میں گفتگو ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ناز باللہ وہ ایک دوسرے کے اوپر تلواریں لے کر کھڑے ہوں جب کہ وہ ایک دوسرے کے لیے جانے دینے کے لیے تیار تھے بطور بشر بطور انسان کسی ایک مسئلے میں کبھی غلط فہمی ہو سکتی ہے اس کا انکار نہیں ہے لیکن مجموعی طور پہ آپس میں پیار خود اللہ نے بیان کر دیا ہے کسی کی گواہی کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے محمد الرسول اللہ علی کفار روحما ابین اللہ کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کافروں کے لیے سخت ہیں روحما ابئی آپس میں بہت نرم ہے تو میرے بھائی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلاۃ اسلام کو بھی جناب بکر سے پیار تھا جناب عمر سے پیار تھا اسی لیے جناب علیہ صب مالک بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول سے پیار ہے مجھے ابو بکر سے پیار ہے مجھے عمر سے محبت ہے اور اس محبت کی وجہ سے مجھے امیدیں ہیں کہ رود قیامت مجھے ان کی صحبت ملے گی اگرچہ میرے امال ان کی طرح نہیں ہیں میرے بھائی خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہیں نبی علیہ السلاط اسلام سے صحیح مانوں میں محبت ہے اور آپ کے دین سے محبت ہے آپ کے مشن سے محبت ہے آپ کی بیویوں سے محبت ہے آپ کے صحابہ کرام سے محبت ہے آپ کی احادیث سے محبت ہے اور جھوٹے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں نبی علیہ السلاط اسلام سے محبت ہے اور پھر قبر والوں کو مشکل خشا سمتے ہیں قبر والوں کو حادت روا سمتے ہیں قبر والوں سے بیٹے مانگتے ہیں قبر والوں سے شفا مانگتے ہیں اور سمتے ہیں کہ قبر والے دنیا کا نظام چلا رہے ہیں دنیا کا سسٹم چلا رہے ہیں یہ اپنے دعوے محبت میں جھوٹے ہیں ان کو اس دعوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جہاں پہ توحید نہیں ہے جہاں پہ شرک آ گیا وہاں پہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا نبی علیہ اصلاح و نے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابئی کا جنازہ بھی پڑا جنازے میں اس کے لیے دعائیں بھی کی اپنی کمیز بھی پیش کی تاکہ اس کے کفن کے طور پہ استعمال ہو اس کے منہ میں بابرکت لو آبے دان بھی ڈالا لیکن کسی چیز کا عبداللہ اللہ ابن ابئی کو فائدہ نہیں ہوا آسمان سے ایت نازل ہوئی ولا تسلی اہدم منہ مَا مات ابدا ولا تخم آلہ قبری کہ ان میں سے کسی کا جانا پڑھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے اور دعا کے لیے آپ اس کی قبر پہ کھڑے نہیں ہو سکتے کیوں یہ اللہ جرم کیا ہے مسئلہ کیا ہے فرمایا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ان نہ کفرو باللہ یہ اللہ کا منکر ہے پہلا جرم کیا اس کا پہلا جرم کیا اس کا یہ میری بات دھیان سے سنی لوگ اس کو چھوڑ جاتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اللہ کے رسول کا تھا بس نہیں پہلا جرم کا فرو اللہ کا گساخ ہے اللہ کا منکر ہے ورسولی اور دوسرا جرم یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا منکر ہے تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ توحید نہ ہو جہاں پہ شرک آ جائے تو اللہ کا اعلان ہے کہ ان اللہ یکسل عیوشا کبھی وہ یکسل محدود نظار کے کہ شرک اتنا بڑا جرم ہے اللہ کا پیشگی ایران ہے کہ جو شرک کے اوپر فوت ہوگا اس کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا جنت اس کے اوپر حرام ہے اس کا ٹھکانا ہمیشہ کے ہے اور میرے بھائی جو توحید کے اوپر ہیں جو ان امور سے دور رہتے ہیں جو امور شرک کی طرف لے کر جاتے ہیں پھر وہ نبی علیہ السلاط اسلام سے محبت کرتے ہیں تو ان کے لیے محبت مبارک کیونکہ آپ سے محبت کی وجہ سے روز قیامت آپ کی صحبت ملے گی آپ کی رفاقت ملے گی نبی علیہ السلاط اسلام کو جنت میں دیکھنے کا موقع ملے گا آپ کا دیدار اسے نصیب ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں نبی علیہ اصلاۃ و سے محبت کرنے کی توفیق نایت فرمائے اور یہ تو آپ نے جان لیا ہے کہ یہ صحابی جو کہہ رہے تھے کہ میرے امال بہت زیادہ نہیں ہیں لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں ان امال سے مراد کون سے امال تھے نفلی امال یہ بات سننے والی ہے کیونکہ عام طور پہ کئی لوگ یہ دعویٰ کر جاتے ہیں لو جی نبی علیہ السلام سے محبت ہونی چاہیے چاہے کوئی عمل نہ کرے جنت مل جائے گی یہ محبت محبت ہی نہیں ہے یہ محبت محبت ہی نہیں ہے محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے محبوب کی بات مانیں محبت کا تقاضا کیا ہوتا آپ اپنے محبوب کی میرے بھائیوں کیا کریں بات مانیں یہ کون سی محبت ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کے پاس بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں ابا جی ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے ابا جی کہتے ہیں بیٹا ذرا پانی لے کر آنا نہیں ابا جی آپ سے بڑی محبت ہے پانی لینے جاؤں گا تو آپ کا چہرہ کیسے دیکھوں گا والد صاحب کہتے ہیں بیٹا بھوک لگی ہے کھانا لے کر آؤ نہیں ابادی جی. کھانا لینے جاؤں گا تو آپ کے دیدار سے معلوم ہو جاؤں گا کھانا نہیں لا سکتا مجھے آپ سے محبت ہے والد صاحب نے کہا بیٹا ہم سب ملکے کو مکان تعمیر کرتے ہیں نہیں آپ سے محبت ہے مکان تعمیر نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے یہ محبت سچی ہے کہ جھوٹی ہے جھوٹی محبت ہے سچی محبت وہ ہوتی ہے جس میں آپ اپنے محبوب کی بات مانتے ہیں عربی شاعر کہتا ہے لو کان حبو کا ساد ان المحب میں يحب مفی اگر آپ دعوی محبت میں سچے ہوتے تو آپ اپنے محبوب کی بات مانتے کیونکہ دنیا کا مانا ہوا اصول ہے کہ محب اپنے محبوب کی بات مانا کرتا ہے تو نبی علیہ السلاط اسلام کا جب آڈر آئے تب پتا چلتا ہے کہ کون آپ سے محبت کرتا ہے داڑھی کی مثال دے چکا ہوں شلوار کی مثال دے چکا ہوں ان مثالوں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں کتنے پانی میں ہوں میں کتنی آپ سے محبت کرتا ہوں آپ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا اور آپ نماز نہیں پڑھتے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو نبی علیہ صاحب سے کتنی محبت ہے نبی علیہ صاحب نے کہا سلو کمار آئی تمہیں وسلی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ اپنے اپنے مول صاحب کے مطابق اپنے اپنے والد صاحب کے مطابق اپنے اپنے معاشرے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں نبی علیہ السلاۃ اسلام والی نماز نہیں پڑھتے تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کو نبی علیہ السلام سے کتنی محبت ہے اللہ تبارک تعلق سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آپ سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق نہایت فرمائے اور جو ہم سے کمی کتا ہو رہی ہے اللہ ہمیں وہ کمیاں اور وہ کتایاں دور کرنے کی توفیق نہایت فرمائے اللہ کلے کے روز قیامت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بابرکت ہاتھوں سے عہدے کوثر کا جام پینے کا موقع ملے اللہ کرے کہ رود قیامت آپ کی شفاعت نصیب ہو اللہ کرے کہ ہمیں مرتے ہوئے کلمہ پڑھنا نصیب ہو موت آئے تو اسلام پہ آئے ایمان پہ آئے تو عید پہ آئے اللہ تبار ہماری اولاد کو بھی نیک بنائے